اچھا جناب آج ہم پڑھیں گے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پھر ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے دہر خلقت کو فسانے کو بہانے مانگے یہ ایک اچھا خاصا ہاں یہ سنیں جناب ان کے ایک اور لیانی سنیں ان کے ایک اور بڑی سنیں ان کی جناب ان کی ایک اور یبڑی بڑی سنیں کہتے ہیں جناب کہ پیرانے پیر نے کہا کہ بار ربی الاول ان کا پیدائش کا دن نہیں ہے میں نے کس نے کہا جناب پیدائش کا دن نہیں کوئی حدیث تو مجھے پیش کرے نا پیرانے پیر نے کہا کس بک میں کہا جناب غنیت طالبین میں تو غنیط طالبین تو, تو کتنے اخلافات ہیں کہ ان کی بک بھی نہیں ہے ان کی ڈائریکٹ لکھی بھی نہیں ہے اب وہ میرے سامنے کتاب الآث ہے اور تمہیں کیا بتا کتاب الآث امام اعظم نے پہلی بک لکھی تھی اچھا میم بائک میں نے بتاؤ کتاب الاثر اگر حدیث کی بک ہے وہ ہے تو یہ ذرا بتائیں یہ کتاب الاثار کو پھر سہستا میں کیوں شامل نہیں کیے گئے اس کو تو فکی بک کے حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے مبتا امام مالک کو جو ہے تو وہ فکی بک جو ہے نہیں مانتے اس کو عدیذ کی بک مانتے ہیں. کتاب الآسار کو کیوں مانتے ہیں اور میں نے یہ بتایا مجھے جناب کہ یہ کتاب الآسار جو ہے جو امام اعظم کی یقیناً بک ہے یہ اگر امام اعظم نے خود لکھی ہے اس کے کسی شاگرد میں لکھی ہے ان سے منسوخ کی ہے کسی بات کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور اپنی بات کی رد یعنی ان کی آپ یہ بڑیاں دیکھیں بونگیاں دیکھیں ان کی آپ ان کی آپ باتیں سنیں بڑی مطلب آپ کی توجہ چاہوں گا یا جب آپ ڈبیٹ کریں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں وہ علم سے عمل آتا ہے ان سے پوچھ لیں وہ بھی ادھر تھا جناب کہتے ہیں حضور کے بعد جو کام ہوا وہ بدت ہے تو میں نے کہا میں نے کبھی کہا کہ بدت نہیں ہے جی <laughs> دیکھیے سارے کام بدت پھر کہتے نہیں آ, خیر القرون میں جو کام ہوئے ہیں وہ بدعت نہیں ہے اس کے بعد کیا بدت ہے میں نے کی تشریح کہاں سے آگے جانا ان کو وہ مولانا کہتے ہیں آپ تمجہ صاحب آپ جالحق بند کر دیں تو میں بھائی بھی نے کہ آپ راہ سنت بند کر دیں آپ کی راہ سنت بھی میرے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے بےچارا مول جو وہ کنفیوز ہے اس نے جالحق کے رات میں بک چھوٹی سی بک لکھی ہے وہ خود کنفیوز ہے ایک طرف کہتے حضور کے بعد کام بدت ہے پھر کہتے قرون میں جو کام ہوئے وہ بھی ہے وہ بدعت نہیں ہے بھائی کہاں سے کہ وہ بدت نہیں ہے حضور کے بعد جو کام ہوئے وہ بدعت ہے وہ اچھا ہے برا ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے جو عقیدے نکلے ہیں وہ ہیں جو جو ہے نا یہاں پر موراد جو ہے عقیدے ہیں جو غلط عقیدے نکلیں گے تمام کے تمام غلط ہیں جس طرح زکوۃ دینا بند کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے افعال جو ہیں وہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں جس طرح خاری قیدی سے کہا کہ یہ جو جماعت تراویح ہے اس پہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اس کو مکمل کر دینا یہ کہتے ہیں بڑی اچھی بدت ہے قرآن ذم کو کتابی شکل دینی بڑی اچھی اور مجھے بتا رہے یہ بتاؤ مجھے مائک پہ آنے بھی نہیں دے رہے نا چھ بندوں نے ہینڈ ریسی ہوا ہے اور میں نے کہا بھائی ایک ایک کر کے میرے ساتھ آؤ ذرا میں دیکھوں تم لوگوں میں کتنا علم ہے تم لوگ کتنے فن خان ہو مجھے ذرا پتہ لگے تو بھائی کہتے یہ کام کب ہوا یہ کب میں نے کہا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ کام کب ہوا یہ تمام کے تمام بد حسنہ ہے اور اسی کو بیس بنا کر فکہان یہ کہا ہوا ہے کہ تمام کے تمام نئے کام جو ہیں وہ بد ہسنا ہے جس اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ مطلب شو کیا بہرحال اس کے منہ سے میں نے کفر بھی نکلوایا اور اس کے منہ سے بوسے میں نے اپنی بات نکلوائی ہے تو جناب ابھی بات شروع کرتے ہیں نورانیت و بشریت کا پیکر حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو انشاءاللہ آج ختم کریں گے آج ہمارے ہاں اویس رضا قادری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں لیکن میں جاؤں گا نہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اویس بھائی جو ہیں ان کو تقریر کرنے کا شوق ہے اویس بھائی جو ہمارے ہیں وہ ناطے کم پڑتے ہیں تقریر زیادہ کرتے ہیں بھائی ان کو چاہیے کسی مسجد کا خطیب بہنجے بھائی اویس عوی بھائی میرا مشورہ ہے آپ کو بھائی مطلب بنا بیٹھا ہوتے ہیں جی وہ مسئلے چھیڑ دیتے ہیں ओ, ویس بھائی, آپ کی اتنی پیاری آواز ہے شریف ہی پڑا کرے اور جس جی دن آپ نے جمے کو خطبہ دینا ہو تو بیٹھ کر ہمیں کوئی لیکچر بھی دے دیکھا. اچھی بات ہے جناب بہرحال do, تو یہ ایک آرٹیکل ہے یہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں بہت زبردست اور خوبصورت قسم کا آرٹیکل ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت علمی ہے بہت ہی علمی ہے جناب تو آر ٹی کل یہ کیا ہے یار؟ بہرحال جو بھی ہے سعدی بھائی اس عمر میں بھی آپ کے مطلب مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ضرور اس عمر میں یقین اچھا آرٹیکل اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں ایک پورا مضمون ہے یہ بہت زبردست بک میرے ہاتھ لگی ہے کہ مصنف عبد الرزاق کی پہلی جلد کے دس گمشدہ بعاب تو از جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو عبد الرزاق بن حمام صنعنی یمنی رحم اللہ ولادت ایک سو چھبیس عیسوی وفات دو ہجری اور تحقیق و تبدیل جو ہے وہ ڈاکٹر عیسیٰ ابن عبداللہ ابن معنی حمیری مدض عالیہ سابق ڈائریکٹر محکمہ اوقاف امور اسلامیہ دبئی وغیرہ ترجمہ تقدیم شیخ لدیس علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحم اللہ تو بہرحال یہ کون ہے جناب اب یہ ہینڈ نیچے, نیچے کر رہے جناب اب یہ ہینڈ آپ نیچے کہہ رہے جناب میں یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے یہ پڑھنے لگا ہوں کل بھی میرے ڈائی تین گھنٹے ان منحوسوں کے ساتھ بیٹھ کر ضائع ہوئے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شیطان جو تھا وہ خفا تھا لو جی میں تو, کریں تو آپ نے ہینڈ اوپر کر دی چلو جی آپ نے مائک پہ آنا ہے کہ نہیں آپ نے اچھے سے اچھ اچھ تو <laughs> نورانیت وہ بشریت کا پیکر حسین صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا خوبصورت یا ہے اور بڑا مدل قسم کا یہ جو ہے لکھا ہوا ہے تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا عام طور پر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ نورانیت اور بشریت میں منافعات ہیں ٹھیک ہے دونوں کا ایک جگہ اجتماع نہیں ہو سکتا حالانکہ اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے فارسلنا الحا روح نا فتح صلی اللہ بشرن سویہ تو اس مریم کی طرف ہم نے اپنا روحانی جبریل امین بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا ظاہر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت بھی وہ حقیقت کے لحاظ سے نوری ہی تھے لیکن ان کا ظہور بشری لباس میں ہوا اگر نور و بشر بھی قزاد ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی بشری صورت میں تشریف نہ لاتے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور اور صورت کے اعتبار سے بے مثل بشر ہیں علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں اور آپ کو میں اس کی اس کی تصنیف کا نام بھی بتا دوں کہ ان کی تصنیف کیا ہے پھر انشاءاللہ آپ کو مطلب مزہ آئے گا سننے کا جناب ہاں یہ تفصیل روہل مہانی میں بھی ہے جناب ٹھیک اچھا علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں ایک جہت ملکیت جس کے بنا پر آپ فیض حاصل کرتے ہیں اور دوسری جہت بشریت جس کے بنا پر فیض دیتے ہیں اس لیے قرآن کریم آپ کی روح پر نازل کیا گیا کیونکہ آپ کی روح ملکی صفات کے ساتھ متصف ہے جن کے بنا پر آپ روح الامین سے استفادہ کرتے ہیں غزنوی خاندار کے مشہور غیر مقلد عالم پروفیسر ابو بکر غزن نے بڑی فصل بات کی ہے مولانا محمد انور ضیلانی کے رسالے بشریت و رسالت پر تقریب میں لکھتے ہیں بعض لوگوں نے کہا حضور علیہ وسلام بشر تھے اور نہ نور تھے میں اور بعض نے کہا وہ نور تھے اور بشر نہ تھے یہ دونوں باتیں افراد و تفریز کی ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بشر بھی تھے اور نور بھی تھے اس کے بعد نورانیت اور بشریت سے متعلق دونوں آیتیں نقل کی ہیں اور صحیح مسئلے یہی ہے کی وہ بشر ہوتے ہوئے اسفر کتاب بقدم نور کا سراپا تھے اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنے والے دائر اسلام سے خارج ہے امام احمد رضا خان بریلی قدسر الزیز فرماتے ہیں جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ان کے آہ احسان الہی ظہیر جن کو جو مولوی ہے یہ مجھے مر چکا ہے اس کی بات سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے زمانوں کے کفار نبوت اور بشریت میں منافعات کا عقیدہ رکھتے تھے اور انبیاء کرام کی نبوت کا اس لیے انکار کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں وہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اور سنے جانب ان کا ہم پہ اعتراض سنے اور ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں مولانا جو ہے ان کا احسان اللہ جہید یہ لوگ چونکہ اسلامی معاشرے اور مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے امبیا کی نبوت کا تو انکار نہیں کر سکے لیکن ان کا عقیدۂ بہین ہی وہی ہے کہ, وہ کہ نبوت اور بشریت میں منافعات اس لیے انہوں نے امبیا اور حصول کی بشریت کا انکار کر دیا بلا شبہ مجرمانہ خیالات قارئین کرام ابھی امام احمد رضا خان بریلی خد سرعزیز کی تصویر ملازہ کر چکے ہیں کہ جو مطلق حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے اس کے باوجود اس غلط بیانی کا کیا جواز ہے ہمارا عقیدہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہے لیکن افضل البشر اور سید الخلق ہیں امام الانبیاء اور مقتدائے رسول ہیں اور مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور ہے زہیر صاحب نے محض ثابت کرنے کے لیے متعدد آیتیں نکل کی ہیں کہ کافروں نے انبیاء کے کی نبوت کا انکار محض لکھے کی وہ بشر ہیں حالانکہ اگر مطلب, سمجھ مطلب ثابت ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے اور مطلب ثابت نہ ہو تو پانچ سو آیتیں پیش کرنا بھی بے فائدہ ہے یہی صورت زہیر صاحب کو پیش ہے ملازہ فرمے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی قوم اور آد و سموت کا یہ کول بیان فرمائے ان انتم اللہ مثلنا تم نہیں مگر ہم جیسے بشر جو حضور کو اپنے جیسا بشر مانتا ہے وہ کن کا کام ہے بہت بڑی دیکھیں قرآن کی دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ بشرم اے نبی کریم صلی اللہ علام آپ فرما دیجیے کہ میں آپ جیسا ہی ایک بشر ہوں آپ لوگ جب مجھے ایزا جب پہنچاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب طاف میں حضور سلم کی جو سنساری کی گئی تھی ثقافت کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اور اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سرکار صدیم کو کبھی آپ خدا نہ مان بیٹھیں جس جی طرح پرانی امتوں میں کچھ لوگوں نے کر لیا تھا تو رسول جو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا کل ان نمام میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طرف فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے ان سے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور میری طرح بشر ہے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ حضور میری طرح بشر ہے تو قرآن عظم الشان کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کافروں کا قول ہے قرآن ہی کہتے ہیں سورہ نور آپ اٹھا کر جب پڑیں گے تو اس میں یاد آ رہا کہ انتم تم اللہ بشر مسلنا تم نہیں مگر ہم جیسے بشر یعنی حضرت نور علیہ السلام کو اس کی قوم کیا کہتی تھی کہ تم تو کچھ بھی نہیں تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو تم اللہ کے رسول کب سے ہو گئے تو حضور کو اپنی طرح کا بشر ماننا یہ کیا ہے یہ کیا ہے جناب یہ کافروں کا کام ہے یہ مطلب اچھا اور دوسری بات یہ ہوگی کل مولانا صاحب آئے تھے میں نے جب اس سے یہ کہا کہ آپ حضور کو بڑا بھائی کہتے ہیں تو آپ اس کی آیت کی کوئی دلیل لے قرآن سے تو انہوں نے قرآن سے ایک آیت پیش کی اور سور حد نمبر پچاس اس میں لفظ اخواہ کا ذکر ہے کہ حضرت اہود اعلی ان کی ترجمے کے مطابق قوم عاد کی طرف ان کے بھائی قوم حضرت ہہد کو بھیجا گیا ترجمہ سنے جانا. قوم آد کی طرف یعنی آد کی طرف آج سے مراد قوم ہے ان کی طرف ہود کو بھیجا گیا جبکہ اعلی حضرت فرماتے کا نا نانا اس قوم کی طرف اس قوم کا ایک نمائندہ بھیجا گیا اور تشویش جب میں نے پڑھی نیچے اس کو میں نے کل ویب سائٹ بھی دی تو اس میں بھی ذکر ہے کہ بھائی سے مراد یہاں جو ہے ان کی قوم کا ایک فرد ہے اب حضرت حود علیہ السلام کو, سارے کو بھائی تو نہیں تھے جناب تو یہ مطلب یہ فرق کی جو ہے اپنے ذہن میں اپنے چیزیں رکھیں بہرحال کرتے ہیں اس صاف ظاہر ہے کافر رسول کرام رسولان کرام علیہ السلام کی رسالت کا انکار صرف اس بنا پر نہیں کیا تھا کہ وہ بشر ہیں جیسے کہ زہیر صاحب ثابت کرنے جاتے ہیں بلکہ اس لیے انکار کیا کرتے تھے کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں کیا ہے جناب وہ ہم جیسے بشر ہیں اگر کفار اگر سمجھ لیتے کہ ظاہری طور پر ہم جیسے بشر دکھائی دینے والے حضرات در حقیقت ہم سے کہیں بلند و بالا ہیں تو وہ راہ کفر اختیار نہ کرتے بلکہ ایمان لے آتے یہی وہ نقطہ ہے جسے اہلسنت و جماعت کے مخالفین سمجھ نہیں پاتے سبحان علی. حضرت امام ربانی مجد الفسانی ال السامی فرماتے ہیں جیسے کہ کفار نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دوسرے انسانوں کے رنگ میں جان کر نبوت کے کمالات کا انکار کیا ہے کفار نے کیا ہے انبیاء کرام کو دوسرے انسانوں کے رنگ میں جان کر نبوت کے کمالات کا انکار کیا اچھا غیر مقلدوں کے اور علماء دیوبن کے پیشوا اسماعیل جیلوی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں سبھی سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیا انبیاء امام و امام زادہ, تیر شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہیں اور بندے عاز ہیں اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑھائی دی وہ بڑے بھائی ہو. ان کی فرما بداری کا حکم کیا ہے ان کے چھوٹے بھائی ہیں جناب اندازہ کریں اور یہ میرے پاس یہ بک پڑی ہوئی ہے میرے لیے سنی میں یہ بک لائے تھے اور یہ انڈر لائن کر کے رکھی اور دیوبندی بھی اس پہ اتراتے ہیں اور اس کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں جناب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم جیسے بچے رہے ہوں کیا یہ اس بات کے قریب نہیں جو کفار اپنے زمانے میں رسولوں کو کہتے ہیں یعنی امام ربانی کیا فرماتے ہیں مجدانی شیخ احمد سرحندی کیا فرماتے ہیں کہ کفار نے امبیک کو دوسرے انسانوں کے رنگ میں جان کر نبوت کے کمالات کا انکار کیا ہے اور یہی بات جو ہے اسماعیل بھی کہتے ہیں جناب تو کو تھوڑا سا مرتبہ بلند ہے باقی تو وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں فرما بازاری کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو بڑے بھائی کو گلے بھی دیتے ہیں بڑے بھائی کو تو منہ میں کبھی کبھی لوگ چڑھاخے بھی تو چار تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں تو یہ کس قسم کا مطلب حضور کی نسبت یہ لوگ اپنے نسبت کرتے ہیں اچھا ایک دوسری جگہ پہ صاحب لکھتے ہیں لیتے ہیں کہ بزر, کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو جو بشر کسی تعریف ہو سو ہی کرو ان میں بھی اختصار کرو اس بھی عبارت سے بھی ظاہر ہوگیا کہ دہلی صاحب کو اتنا بھی گوار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب کی تعریف بھی کی جائے جو بشر ہی کے شاہ نشان ہو بلکہ اس میں بھی اختصار کا مشورہ دیتے ہیں محبوبان نے بارگاہ الہی کے بارے میں اس طرح اسی خطرناک ذہنیت کے مسموم اثرات زائل کرنے کے لیے علماء اللہ سنت اللہ تعالیٰ کے ابیب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مکربان نے کشان میں وہ پیش کیے کہ ایمان والوں کے ایمان تازہ ہوگئے قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور نور ہونے کی تصریح ہے کسی مسلمان کے لیے نہ تو آپ کی بشریت کے انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی نور ہونے کی نفی کی مجال ہے حیرت ان لوگوں پر ہے جو توحید و رسالت کی گواہی دینے کے باوجود سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے اگز کیا ہے؟ جاکم من اللہ نور کتاب مبین اور تحقیق تمہارے پاس تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا اور کتابیں مبین عصاید کی تفسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں وہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نور ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ من نور کی تفصیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوس کرنے کے بعد فرمائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جو ہے ابن عباس کا قول امام راجی رحمت اللہ علیہ نے امام راجی نے نور کی تفسیر میں متعدد اقوال بیان کی پہلا قول یہ کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام طبری نے کیا فرمایا کہ اچھا اچھا نور سے مراد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تفسیر جلالین جلال, جلال جن سیتی اللہ علیہ اس نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جلالین کے حاشیہ تفسیر صاحب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اس لیے نور رکھے گا کہ آپ بصیرتوں کو منور فرماتے ہیں اور انہیں راہ راز کی ہدایت دیتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہر حسنی اور مانوی نور ہیں تفسیر خازن میں کیا ہے نور سے مراد حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اس لیے نور رکھا کہ آپ کے ذریعے ہدایت پائی جاتی ہے جیسے روشنی کے ذریعے اندھیروں میں ہدایت پائی جاتی ہے تفسیر مدارک میں ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ نور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ آپ کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح آپ کا نام سراج رکھا گیا نور اور کتاب دونوں سے قرآن پاک مراد ہے یہ جبائی اور زمکشری کا اقول ہے زمکشری ایک متضلہ تھا جبائی کو تو خیر میں نہیں جانتا جاراللہ زمکشری اس کی تفیر ہے وہ تفسیر کا شاف وہ بہت ہی مطلب اس کو بڑا اچھی تفسیر مانی جاتی ہے لیکن یہی نا اچھی تفسیر ہے لیکن اس میں پرابلم ہے وہ تفصیل جو ہے وہ تفصیل نہوی لحاظ سے بہت اچھی تفسیر ہے وہ تفصیل جو ہے وہ نہویں لحاظ سے بہت اچھی تفسیر ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کچھ نحوی لحاظ سے بڑی اچھی ہے تو ہم اس کے عقیدوں کو بھی جو ہے تو کو بابا کہنا صحیح ہے لو جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بابا کہنا صحیح ہے لو جی کر لو گل جل. یا آپ کو کس نے کہتے ہیں جناب حضر صل کو بابا کہیں اکس قسم کے مجھے ٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں یار وہ بھائی کوئی بھی حضور سلم کو بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان اور صفات اور ان کے مرتبے کے مطابق جو ہے نام پکارے بابا مابا نہ پکارے ان کو جس طرح لوگ اللہ تعالی کو میاں کہہ دیتے ہیں تو پلیز مہربانی کریں تو تفصیل کشاف جو ہے آپ کے سامنے کچھ لوگ آ کر کہیں گے کہ آپ کے سامنے لوگ آ کر کیا کہیں گے کہ جناب تفصیل کشاف کا جو مصنف جو تھا وہ تو سنی تھا تو آپ اس سنیہ کی اتنی مشہور تفسیر کے بارے میں اس کی بات کیوں نہیں مانتے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ سنیہ نہیں تھے وہ متضلقیدہ تھا اور اس کی تفسیر کشاف شاف یقیناً اچھی ہے, ہے لیکن وہ نحوی لحاظ سے اچھی ہے جس نے عربی گرامر میں دو حرفر نہ ہوا تو عقیر صاحب ان اس کی پھر وضاحت کریں گے آپ کو کہ نحو کیا ہوتا ہے اور صرف کیا ہوتا ہے جناب اس سے مراد شاہ نے بے ادبی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ان کا بابا اور اس قسم کے القاب جو ہیں نا ان کو نہیں پکارنے چاہیے اور ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہمارے ماں باپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہوں اس قسم کے القابات لینے چاہیے جناب جس قسم کی شخصیت آپ کے سامنے ہوتی ہے اسی قسم کی جو ہے تو ان کی کیا کہتے ہیں ان کو اسی قسم کے القابات دینے چاہیے تفسیر اور فکر اکبر میں امام اعظم کا قول نقل ہے کہ جو جی, جی بالکل گستاخی ہے جو, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جگہ تک محدود کر لے یا جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے ان کی گستاخی کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بس یہ مامے اعظم کا قول ہے ابھی سی سی اب اسی آپ کریں اور احتیاط کریں بھائی آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کریں میں نے آپ کے سامنے امام اعظم کا قول رکھ دیا ہے فقہ اکبر سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے میں اور کیا ایکسپلین کروں آپ روم میں ہیں کہ نہیں آپ مجھے پی ایم کرتے جا رہے ہیں چلیں باہر چھوڑیں ان چیزوں کو نہیں ان شاء اللہ توقیر بھائی آئیں گے توقیر بھائی درس نظامی پڑھ رہے ہیں تو ان جب ایکسپلین کریں گے پھر ہم ان سے کچھ سیکھیں گے ان اچھا یہ جبائی اور زمک شری کا کول ہے یہ دونوں معتزلی ہیں ان پر سوال وارد ہوا کہ اطف مغاریت کو چاہتا ہے کہ جب دونوں سے مراد قرآن پاک ہے تو مغارت کہاں رہی اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اطف کے لیے ذاتی طور پر متغیر ہونا ضروری نہیں ہے تغیر اعتباری ہی کافی رو یہاں موجود ہے اب یہ تغیر اور متغیر اس کی تشہیر جو ہے یہ ہمارے توقیر بھائی جب مائک آئیں گے تو وہ کریں گے کیا خیال ہے سو نور اور کتاب دونوں سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ اتف تغیر کو چاہتا ہے تو اس کا جواب وہی ہوگا جزوبائی وغیرہ نے دیا کہ تغیر اعتباری کافی ہے علامہ علسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ امر بعید نہیں ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے نبی کریم صلی اللہ وسلم مراد ہوں اطف کی وہی توجہ کی جائے گی جو جبائی نے کی ہے اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور اور کتاب مبین دونوں کا اطلاق صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ عبارت الصف کے اعتبار سے تمہیں اس کے قبول کرنے میں توقف ہو تو اسے اشارت النسف کے قبیلے سے قرار دے دو علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمر سے کوئی کون سی چیز مانے کہ نور اور کتاب مبین دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہوں کیونکہ آپ نور عظیم ہیں اور انوار کے درمیان کام ضہور رکھتے ہیں اور آپ اس لحاظ سے کتاب مبین ہیں کیا آپ کی تمام اسرار کے جامع احکام احوال اور بھلائیوں کے ظاہر کرنے والے ہیں تقریباً تمام اہلسن وجماعت جماعت نے کرام نے اعتماد ضرور بیان کیا اب دیکھیں یہ بندہ مجھے بار بار انوائٹ کر رہا ہے اس کو تنگ آگے ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا عالم ہوگا لیکن کل میں نے اس کی جہالت جو ہے وہ بھی میں نے دیکھ لی ہے اچھا. تقریبا تمام اہل سنت و جماعت مفصیل کرام نے احتمال ضرور بیان کیا کہ نور سے مراد نور مصفا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد بھی آپ ہی کی ذات اقدس ہے اب کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا ان کا بھی انکار کرے اچھا اب ایک شخص نے کون شخص مولی نور الدین احمد نے گوالیار گوالیار انڈیا کا ایک علاقہ ہے سے امام احمد رضا خان بریلو قدثر الزیز کی, کی خدمت میں ارسال کیا اور دریافت اس کا مطلب ہیں نا یہ مزنون کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے اور ان کے نور سے باقی مخلوقات کس حدیث سے ثابت ہے اور وہ حدیث قسم کس قسم کی ہے اس کے جواب میں امام احمد رضا خان بریلو قدسر عزیز نے فرمایا امام ایاجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے شاگرد اور امام ایاجل امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد اور امام بخاری امام مسلم کے استاد الستاد حافظ الحدیث عہد العالم عبدالرضاق ابو بکر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی مصنف میں جو ان کی کتاب ہے مصنف امداد الرضاق میں حضرت سعیدنا حضرت سیدنا وہ ابن سیدنا جابر بن اب میرے دیکھے نا ہمارے امام صاحب کتنے خوبصورت الفاظ لکھتے ہیں جب کسی بزرگ کے شان میں دیکھیں اس قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں یہ نہیں کہ حضور کو بابا جی کو دیکھو جب انہوں نے محدثوں کے نام میرے نے کتنا خوبصورت انداز میں لے رہے ہیں یہ ہوتی ہے شان یہ ہوتی ہے کوئی شخص جس مرتبے کا ہو ان کو اسی مرتبے کے لحاظ سے ان کو القابات دیے جائیں حضرت سیدنا وابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی وہ فرماتے ہیں میں نے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان اللہ عزوجل نے کیا چیز روئی فرمایا اچھا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اپنے نور سے پیدا فرمائے اس کے بعد پوری حدیث نقل کی ٹھیک؟ یہ حدیث کس قسم کی اس کے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حدیث امام بہقی نے بھی دلالبو میں روایت کی اجل نے مثلاً مواہد الدین کی بہت مشہور بک ہے اور امام ابن حجر مکی افضل القرآ اور علامہ فاسی مطالع المسرات کے صاحب اور علامہ زرکانی جنہوں نے شرح مواہب لکھے اور علامہ دیار بکری جنہوں نے خمیس لکھی اور شیخ محقق دہلوی جنہوں نے مدارج النبوہ وغیرہ میں اس حدیث سے استعناد اور اس پر تعویل و اعتماد فرماتے ہیں یعنی استناد اور اس پر پر اعتماد بال جملہ و تل کی امت بال قبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہیں تو بلا شبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے تلقی علماء بالقبول وہ شہ عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی اب یہ کچھ ٹرمز ہیں جو یوز ہوتی ہیں اس میں حدیث میں جو فن ہوتا ہے اس میں بابا محترم آدمی کو کہتے ہیں بھائی محترم آدمی کو بابا کہتے ہیں نا یہ گناہ پلیز اس میں باپ کہنا جائز ہے باپ کہنا جائز ہے کس کو باپ کہنا جائز ہے بابا بھائی میں نے آپ سے کہہ دیا بابا آپ نہیں یوز کر سکتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سرکار کے بابا اگر آپ کے نزدیک یہ ہے کہ بابا جو ہے معتبر ان لوگوں کو لوز ہوتا ہے تو بابا تو اس طرح سے بھی جائے یار بابا دماغ خراب نہ کر کہ دماغ کھانے آجن دے تھے ایسے الفاظ آپ نے کبھی نہیں سنے معاشرے میں تو اس قسم کے الفاظات بالکل حضور سر اسلم کشان کے جو ہے نا شائع نشان نہیں ہے یہ آپ کس قسم کی باتیں مطلب معاشرے میں یوز ہوتے ہیں تو آپ معاشرے کی جناب باتوں کو وہاں پر فٹ نہ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت احتیاط سے حضور کی شان جب بیان ہو رہی ہے تو وہاں پر بہت احتیاط سے کام لے کر مہربانی کریں کیونکہ انسان کے ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اس کو پھر صحیح کو اپنے جو ہے نکاح جو ہے تازہ کرے اور اسی طرح میرے ساتھ ایک بندے کی بحث ہوگئی تھی کلیکشن کے دنوں میں پاکستان میں جب تھا بات میں انشاءاللہ جاری کرتا ہوں دوبارہ پتہ نہیں آپ نے کن علماء کی کتاب میں دیکھا یار تو بہرحال, آ... کیا, کیا... کہاں کی بات آپ کہاں لے جاتے ہیں یار؟ پھو, تو مجھے سب آپ بس یا آپ اپنی کام کی طرف اچھا بل جمہ وہ تل تلقی امت بالمقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بلا شبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے تلقی علماء بالقبول وہ شہ عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سنت کی حاجت نہیں رہتی بلکہ صنعت ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی اچھا علامہ محمد عارف بلدی عبد الغنی اللہ اکبر کتنے حضرت نابلیسی جو تھے یہ علامہ عابدین شامی استادوں میں سے ندیا شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ترجمہ کر دیتا ہوں بے کر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی جیسا کہ صحیح حدیث اس معنی میں وارد ہوئی یہ جواب بڑا متین مدلل اور معقول تھا لیکن تعصب اور اناج سے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس پر چند اعتراضات کیے گئے ہیں. اس کا جواب ملازہ ہو لیکن اعتراضات سنا کریں. اس پر اعتراضات کیا ہوتے ہیں پھر ان کے جوابات یہ اچھا ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک کے سلسلے میں آپ کے پاس یار کون سے سننی علماء نے لکھا ہوا ہے جناب حضور کو بابا کہنے والا اگر گستا کون سے سننی علماء نے لکھا جناب مائک پہ آپ آئے ہیں؟ نشان صاحب یہ آپ کا جو نک ہے نا یہ میرے ذہن میں کسی جگہ پہ ہے آپ کو یوجینک ہے نا اس کو میں جانتا ہوں اور مجھے یاد نہیں آ رہا کہ آپ کو ہے یاد آ جائے گا مجھے تو میں آپ کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو ہے نا اعلی حضرت کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ آلہ حضرت نے اپنی بک میں اس طرح لکھا ہے آپ ذرا آئے مائک پہ مجھے بتائیں کہ آلہ حضرت نے کس بک میں لکھا ہے کہ دوسرا حضرت کو بابا کہنا چاہیے آپ ذرا مائک پہ آئیں اور مجھے بتائیں اور کس بک میں کس صفحہ کس جگہ پہ کہ اس کو پہ ہے ہتائی کی بخشش پوری دو مجھے سکین کر کے, لگا دو. سکین کر کے لگا دو تمہیں جواب دے دیں گے بھائی. تمہاری کتابیں تو ہمارے پاس ہی در پڑی ہوئی ہیں کیا چور پکڑا گیا کیا چور پکڑا گیا جناب کتابیں تو میں نے بھی تمہاری بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی آپ لوگ کہتے ہیں جناب نہیں میں کیوں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کو کیوں میں کچھ کتاب کو تمہارا دماغ جگہ پہ ہے اعلیٰ حضرت, حضرت. جیسے جتنے جلیل قدر جو, او او او جو ہے تو علما جو ہے اور جتنی جلدی وہ عالم صحیح جیسا عالم تو پھر مجھے برے صغیر میں بتا دو وہ تمہارے فتح رشید کی طرف صرف ایک ایک لائن میں جواب دینے والے آدمی نہیں تھے ان کا تم نے فتح رضویہ پڑھا ہے کسی جگہ پہ کہ نہیں اعلیٰ حضرت سے جتنی باتیں جو غلط منصوب ہے وہ غلط کی غلط منسوب ہے وہ جاہر ادوگ بندی مولوی نے کتابیں پڑھی ہیں ہی نا وہ خود سے حضرت کے ساتھ جو منسوب کی ہی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ نہیں لگ سکتی ٹھیک ہے مائک پہ آئیں اور مائک پہ بات کریں دلیل سے پوری کتاب سامنے اٹھائیں کتاب بیان کریں پھر ہم آپ کے ساتھ بحث کر لیں گے او اہل حدیث تو جناب مسلمان نہیں تو جناب بات ختم ہو گئی آپ اہل حدیث ہے کہ اہل سننا ہے جناب آپ پہلے یہ ثابت کریں حضور کی تو حدیثیں بڑی زیادہ ہیں آپ حضور کی حدیثوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے جناب حضور تو سو میں وسال کے روزے رکھا کرتے تھے آپ حضور کی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے حضور نے تو جناب دو دس سے گیارہ شادیاں کی ہوئی تھیں آپ اس حدیث پہ بھی پھر عمل کرینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات اور اور ان کی شادی بھی کسی کے ساتھ جائز نہیں تھی اس حدیث پہ بھی پھر آپ عمل کرینا حضور کے کی حیث کٹھی کر کے میرے سامنے لا رہے ہیں جناب آپ تو اہل حدیث اہل سننا ہے ہم اس چیز سے عمل کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت قرار دی ہے ہم اس چیز سے عمل کریں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت قرار دی ہے گیا. ہم اس چیز سے عمل کریں گے ہر حدیث سے عمل نہیں کر سکتے ہم میرے بھائیو آپ یہ, یہ فارمولہ نوٹ کر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں, ہم اہل حدیث ہیں ان سے پوچھا کریں کہ ہاں حدیث ہے تو بیسوں میں بے شمار آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ کس کس حدیث سے عمل کریں گے سنتوں پہ حمل کرنا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میرے اعلیٰ حضرت کی کیا ہی بات ہے جناب میرے اعلیٰ حضرت امام صاحبان کی جو شان میں جو الفاظ یوز کرتے ہیں اس سے میں اندازہ نہیں ہوتا جاہل آدمی وہ تو جب سورہ کی تشتخی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم بھائی کا لفظ نہیں یوز کرتے کہ ان کی قوم کا فرد ان کی طرف بھجوایا گیا یہ حال ہے اعلی حضرت کا تم جیسے گساخ نہیں ہے جاؤ اور سورہ آئے نمبر پہ دیکھو کہ تم لوگوں کی تفاصیر میں بھی وہاں پر بھائی تم لوگوں نے حضرت بھد کو کفار کا بھائی بنا دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی تشریح ہے اور آپ لوگوں کے ترجمے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں جاہل کے بچے پہلے کہاں سے آ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے ہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم اور اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے ہیں آپ لوگ آ کر یہاں پہ پہلے آیا نہ مجھے بتایا کہ استنجا لو کرتے کس طرح کچھ مجھے کسی عدیظ سے ثابت کرو پھر میں تمہارے سے باتیں کروں گا اہل حدیز بنے پھرتے ہیں یہاں پر اچھا جناب سحد شریف سے کچھ احسان الہی زہر جاہیل تھا وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا اور لیکن سو میں وشال کے روزے نہیں رکھتا تھا مجھے کیس سمجھ نہیں پڑتی اگر امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کی طرح جہالت یہ احسان الہی ظہیر سحد شریف پر جناب اپنی رائے زنی کر رہے ہیں تو سنیں اس جاہل کی ایک رائے زنی بھی سن لیں اگر اس امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کی طرح جہالت اور گمراہی اور کجروی کی پیروکار ہے تو ہمیں نقصان دہ نہیں اور اگر امت سے مراد علما اور حدیث کے ماہرین ہیں تو اس کا عمر کا وجود نہیں ہے کہ انہوں نے سچیز کو قبول کیا ہے جناب یہ جاہل احسان الہی ظہیر جو تھا نا وہ اس کو جناب شہید کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ مردو جو ہے یہ جہنم واصل ہو گیا تھا اس نے یہ اعتراض کیا اور اس کا جواب جو ہے امام احمد رضا خان بریلی قدس العزیز نے اس حدیث کی روایت اور نقل کرنے والوں کا نام بنام ذکر کیا ہے اس کے باوجود ان سب کو جاہل اور گمراہ قرار دینا امدین کی شان اور کھلی گستاخی ہے جو ناقابل معافی ہے اور یہی ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے یعنی امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے امام صاحب انہوں نے ان تمام لوگوں کا نام لے لیا کہ جن کے ناموں کے بعد آپ کو کسی سند کی جرح کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کو کسی سند کی جرح کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ جاہل کا بچہ جو ہے یہ جاہل کا بچہ کہہ رہا ہے کون احسان الہی ظہیر جو اپنے آپ کو جو ہے, کہتا ہے اہل خبیث ہیں یہ جو, اہل خبیث جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس پہ انہوں نے حکم کیا لگا دیا ہے کہ یہ کہتے جناب حدیث کو قبول ہی نہیں کیا جناب اس سے مراد اگر امت مراد علماء اور حدیث کے ماہرین ہیں تو اس عمر کا وجود نہیں ہے اگر انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا لو جی کر لو گل امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کی طرح جہالت اور گمراہی اور کجروی کے پیروکار ہیں کر لو جناب جاہل احسان الہی زہیر کا جواب سن لیا آپ نے جناب احسان الہی ظہیر جہنمی کا آپ نے جواب سن لیا ہوگا احسان الہی ظہیر نے کتنی جلیل القدر اما کو جاہل وہ گمراہ قرار دیا ہے, یہ کن, یہ کن کامل ہے جناب کا کامل ہے یہ احسان الہی خنزیر جو تھا یہ اسی کا عمل ہے جناب میری آواز آ رہی ہے اچھا شیخ ازاہی ذہیر نے صرف وہ بدت کی تمام عمارتوں کو دفنان کر کے رکھ دیا جی انہوں نے بڑی عمارت کو دفنا کر دیا لو جی کر لو گال جی میں تمہیں عبارت ایک ایک بار پھر سنا دیتا ہوں جاہل جس طرح تم جاہل تھے اسی طرح تمہارا وہ جو جاہل تھا نا احسان اللہ جہنم حاصل ہو چکا ہے سنے اس حدیث کے جو میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے کن کن کے نام گنوائے جناب امام حمبل کے نام گنوائے امام مالک کا نام میں نے عبدالرضا کا نام کے سامنے رکھا ہے, اے کا نام اپنے کے سامنے رکھا ہے جناب جو محدین اچھے جناب امام کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے امام محض مکی کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے علامہ فاسی علامہ زرکانی علامہ دیا بکری اور شیخ محجد عبد الدہ جو شاہد الحق محدود بر صغیر پاک و ہند کے سب سے پہلے محدث گزرے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے تمہارے اس صغیر اور پاک ہند میں کہ سب سے پہلے محدث ہیں وہ شاہد الحق محدود رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کے جاہل آدمی کیا کہتے ہیں اس امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کی طرح جہالت اور گمراہی اور کجروی کے پیروکار ہیں چلیں آگے چلتے ہیں کہ احسان الہی ذہیب نے کتنے جلیل قدر احمد کو جاہل اور گمراہ کرار دیا سنیں جناب کس کس کو اس نے جہل کا ہوا ہے اس جاہل کے بچے نے امام بخاری و مسلم کے استاد الاستاد امام عبدالعزاق نے مصنف میں اس حدیث کو روایت کیا اس سے سنے میں چند گزارشاد آئندہ صفات میں ملائدہ فرمائیے کرتے ہیں جناب. امام بیکی نے حدیث روایت کیا امام ذرکان نے فرماتا ہے امام بیکی نے یہ حدیث کسی قدر مختلف الفاظ سے روایت کیا شرح ذرکانی علی المواحد جلد ایک صفحہ چپن تاریخ الخمیس جلد ایک صفحہ بیس اچھا تفسیر انشا پوری میں آیت مبارکہ و ان میں ہے کما کال اولکل نور ہی جیسے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا نظام حسن اچھا اس کے بعد آپ کے سامنے آگئی ہے اب عارف بل شیخ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ حضر جابر رضی اللہ تعالی کی روایت میں سب سے پہلے تیرے نبی کی روح کو پہرا فرمایا اچھا وہ مواہد الدنیہ میں ہے نے اپنی سند بن عبداللہ سے روایت کیا کہ سرکار, دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا اچھا سیرت حلبیا میں یہ حدیث عقل کر کے فرماتے ہیں کہ وہ فی اصل کل موجود اللہ تعالیٰ عالم اس حدیث سے معلوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہر موجود کی اصل ہیں امام علی بن برحان الدین جلبی حلبی شافعی اچھا جناب سب پہ جو ہے نا آپ کے احسان لئی خنزیر جو تھا نا اس نے ان سب پہ یہ بات کی ہوئی ہے الحدیقت الندیہ میں کیا ہے کہ حضور نبی کی سنسر میں صاحب, صاحب جمعیت القبرا ہیں کیوں نہ ہو جبکہ ہر شے آپ کے نور سے پیدا کی گئے جیسے کہ اس بارے میں یہ حدیث وارد ہے یہ کون تھے جناب امام عبد الغنی ناب تاریخ اسمیز میں یہ روایت معنی نقل کی ہے اچھا میں مختصر کرتا ہوں یہ بات کو. علامہ ابن الہاج فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں فقیہ خطیب ابو ربی کی کتاب شفاء و صدور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا نور سے تمام اشیاء کو پیدا کیا پس نور عرش نور صلی اللہ علیہ وسلم سے نور قلم نور مصفا علیہ وسلم سے لوہے محفوظ کا نور نور مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کا نور, نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت کا نور, نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شمس و کمر و آنکھوں کا نور مصفا صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ ابو الحسن بن عبد اللہ بکری فرماتے ہیں کہ علی حضرت علی الضیٰ حضرت علی الرتضیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کوئی اس کے ساتھ موجود نہ تھی کیا نہیں جناب کوئی اس کے ساتھ موجود نہ تھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا پانی ارش لوہ جنت اور دو زخش, اور بادل حضرت آدم اور حضرت عویٰ علیہ السلام سے چار ہزار سال پہلے پیدا فرمائے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں حضور نبی سمت کا سب اس کے لیے رحمت ہونے اعتبار سے ہے کہ آپ ممکنات پر نازل ہونے والے فیضان الہی کا ان کی قابلیتوں کے مطابق واسطہ ہیں اسی لیے آپ نور سب سے پہلے مخلوط حجی شریف میں ہیں اے جاوید اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ تمام میں اس لیے بار بار یہ چیزیں دہرا رہا ہوں محدثین کے اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا کہ اس پہ جو امت کے محدثین ہیں جو اتنے بڑے فکاہ گزروں ہیں انہوں نے اس حجیز سے بحث کیا کی ہوئی ہے ان کی طرح صرف اہل القبیص نہیں تھے وہ جناب ان کی طرح وہ اہل الخبیز نہیں تھے وہ اہل الحجیز تھے وہ جو ہے نا محدث سے صحیح معنوں میں یہ تو جناب این اللہ ولی ایک حدیث سکھی اور یہاں پر آ جاتے ہیں ہم سے بحث کرنے کے لئے محمود آلوسی ایک دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور ہی اور یہ روح المعانی میں انہوں نے نکل کیا علامہ شامی کے بطیجے سیر احمد عابدین شامی جن کو فت جن کا فتاوہ شامی جو ہے وہ بہت مشہور ہے نے علامہ ابن حجر مکی کے رسالہ النعمت القبراء علی العالم کی شرح میں یہ حدیث نکل کیا اچھا. ان نعمت القبر اللہ کی شرح میں یہ حدیث نقل کی علامہ مح... مہدی فاسی نے حضر جابر کی روایت کردہ حدیث نقل کرنے کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں نقل کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوری ومین خالق شہین اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور میرے نور سے ہر چیز پیدا کی اس کے بعد فرماتے ہیں اس نے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبی کریم, ان حد... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے پہلے اور ان کا سبب ہیں اور محدت حضرت ملا قاری رحمت اللہ علیہ نے المورد میم میں مصنف ابن الرضا کے حوالے سے سید جابر کی حدیث نقل کی ہے مکہ مکرمہ کے نامور محقق فاضل سید محمد الوی مالکی لکھتے ہیں حدیث اضر جابر رضین کی سند صحیح ہے اس پر کوئی غبار نہیں ہے چونکہ متن غریب ہے اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہوئی حجیز کو امام بحکی نے کسی قدر مختلف الفاظ سے روایت کیا ہے اچھا جی فتح حدیثیہ میں بھی یہ چیز ہے کہ عبدالرضاق نے جو حدیث روایت کی یہ ہے کہ حضور نبی کیلّہ تعالیٰ تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے نور کو پیدا کیا ابن حضر کی جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے مولانا عبد الحائی لکھنوی فرنگی محل اللہ میں امام عبدالرضا کے حوالے سے کی روایت نکل کرنے کے بعد تمبی کا عنوان دے کر لکھتے ہیں عبدالرضاق کی روایت سے نور محمدی کی پیدائش میں اول ہونا اور مخلوق سے پہلے ہونا ثابت ہے یہ عبد الحائی لکھنوی کی لکھی ہے یوسف بن اسماعیل نبہانی خلق اللہ نور ہی در حدیث صحیح صحیح وارد شدہ فرض کیجئے کہ کسی محفل میں تمام علماء اور رفا اور محادثین تشریف فرما ہوں اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہوں اور اس کی تصدیق کو توسیق کر رہے ہوں تو کیا بڑے سے بڑا علامہ یہ کہنے کی ضرورت کر سکے گا کہ یہ سب جھوٹے جاہل اور کجرو ہیں میں نے آپ کے سامنے سے لیے ورنہ آپ کے کوئی پلڑے بھی نہیں پڑے گا میں نے اس کو مختصر کیا ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کے نام آئے ہوئے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کے اور یہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو احسان الہی خنزیر جو تھا وہ کہہ رہے جناب تمام کے تمام جوٹے جاہل اور قجروں ہیں ان کے ایک اور مولوی ہے جناب مخالفین کی گوئی بھی سن لیں غیر مقلر کے مشہور عالم نواب وحید الزما کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا پھر پانی پھر پانی, پھر پانی کے اوپر ارش کو پیدا کیا پھر قلم اور دوات پھر عقل کو پیدا کیا پس نور محمدی آسمانوں زمین اور ان میں پائی جانے والی مخلوقات کے لیے ماد اولیہ ہے خاشہ میں یہ صاحب یہ وہاں بھی لکھتا ہے کہ عقل وہ قلم وہ عقل کی اولیت اضافی ہی نہیں ہے دونوں دوسری چیزوں سے پہلے ہیں یہ نہیں کہ سب سے پہلے ہوں لو جی کر لو گل بات ہی ختم ہو گئی علمائےم علمت نے کی روایت بحوالے امام عبدالرزاق کی, کی، عبدالرضاق نقل کی اور اس پر اعتماد کیا تو مولوی کی جو بک کتاب ہے اس کا کیا نام ہے وہ نشر طیب کا حوالہ بھی میرے پاس ہے وہ عبارت بھی میرے پاس ہے ہم نے اس کو نقل کر کے پمپفیڑ کیے اس کو چھاپا ہوا ہوئی ہوئی ہے ایسے کوئی نسل نہیں ہے تو فتح و رشیدیہ میں کیا ہے کہ جناب ما اول ما خلق اللہ نوری اور لولا لولا کا لما خلقتا الاف کا یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا وضاعی یہ حدیثیں صحاب میں موجود نہیں مگر شیخ الحق رحمت اللہ نے اس کی کچھ اصل ہے یہ بھی رشید احمد ہی جو تھا نا اس نے بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے اب کیا چیز آتی ہے جناب کہ تطبیق حدیث اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کو کہ اس مختلف روایت ملتی ہے مثلا نبی کریم وسلم کا نور اقل یا قلم آئیے ذرا دیکھیں کہ آئیم محدثین اور ارباب مشاهدہ نے ان روایات میں کس طرح تطبیق کو کی ہے حضر شیخ سید القادی حمل رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ابنتمیہ بھی احترام سے لیتے ہیں فرماتے ہیں اللہ حضر و جل نے فرمایا میں نے مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے جمال کے نور سے پیدا کیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا اور سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمائی سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ اعلی صاحب سلاد والسلام سلامی حقیقت کو نور اس لیے کہا کہ وہ جلالی ظلمات سے پاک ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا من اللہ نور و کتاب و مبین عقل اس لیے کہلیات کہ قلی کا ادراک کرنے والی ہے قلم اس لیے کہا کہ وہ علم کے نقل کرنے کا سبب ہے یہ عمد القاری میں مختلف روایت نکل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ایک روایت میں کہ نور و ظلمت کو پیدا کیا اور ایک روایت میں نور و صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس کے بعد فرماتے ہیں ان روایت میں تدبی یہ ہے کہ اولت اضافی امر ہے اور جس چیز کے بارے میں اچھا جناب آپ نے یہ سن لیا میں نے جو سید اب قود جیلانی رحمۃ اللہ کی جو بات آپ کے سامنے نقل کی ہے ان روایت میں تدبیک یہ ہے کہ اولیت اضافی امر ہے اور جس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اول ہے تو وہ ماں کے لحاظ سے ہے محمود بن احمد عینی الدین علامہ یعنی عینی کے جن کا نام تھا یہ ان کے بارے میں خر میں آپ لوگوں کے پلڑے کچھ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھا لیکن بہرحال پڑھنا میرا فرض ہے اور یہ نام آپ کو کبھی پڑھنے کو یا سننے کو ملے یا نہ ملے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ مطلب ہونا چاہیے کہ کن کن محدثین نے ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا ویسے ہر آدمی جائل اٹھے گا اچھا مولا مطلع فرماتے ہیں معلوم ہوگا کہ مطلق سب سے پہلی شہر نور محمد ہی ہے پھر پانی پھر آرش کے بعد قلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سب میں اولت اضافی ہے حضرت مولا علی کاری مرکات شر مشکات میں فرماتے ہیں حضرت علامہ ابن حضر نے فرمایا اول مخلوقات کے بارے میں مختلف روایت ہیں اور ان کا حادثے جیسے کہ میں نے شماعل کی شرح میں بیان کیا ہے سب سے پہلے وہ نور پیدا گیا, گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے پھر پانی اس کے بعد عرش تو یہ آپ نے رحمت اللہ علیہ ٹھیک ٹھاک میں جی ہاں بسم اللہ کرو جی نہیں ہوئی جی زیادہ ایک دو جگہ فائرنگ ہوئی فیصلہ بادی خان باقی خیر ہے بلکہ <سلام> خیر بہار شیتان تو, تو خبریں دیکھی کہ گڑی مڑی میں آپ شور خیر ہے شکر تو <خخم> اچھا ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ او اول حقیقی نور محمدی ہے جیسے میں نے المرد اچھا جناب میں آپ کو ایک آسان بات بتا دوں میں آپ کو مختصر بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پہلے ہیں ان کی تخلیق جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے لیکن قلم پانی یہ چیزیں جتنی بھی ہے نا یہ اپنی صنف یعنی ان کی جو وہ ہے نا کہ قلموں میں سب سے پہلے قلم جو ہے وہ جو ہے تو وہ قلم تو وہ اپنی صنف کے لحاظ سے ہر چیز میں آئے گی لیکن وہ سب سے پہلے ان کی پیدائش نہیں ہے اس لیے مرکات کے صفحہ ایک سو چورانوے فرماتے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کیے گئے اس لیے کہ آپ ردبے میں پہلے ہیں یا اس لیے کہ آپ وجود میں پہلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اول ما خلق اللہ نوری اور کنتا وس اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اس, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے ایک جگہ مختلف روایات میں تدبیر کا دوسرے طریقے اختیار کرتے فرماتے اولت امور اضافیہ میں سے ہے لیاز تعیلیہ کی جائے گی کہ امور مسکور قلم عقل نوری روحی اور رس میں سے ہر ایک اپنی جنس کے افراد میں سے پہلے ہیں یعنی اپنی جنس کے افراد میں سے پہلے ہیں یہی چیز جو ہے وہ کی ہے ٹھیک ہے اچھا تسکلم پس پس دوسرے قلموں سے پہلے پیدا کیے گئے حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمام نوروں سے پہلے پیدا کیے گی یہی امام جلیل رحمت لال فرمتے ہیں راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو وہ مشرق و مغرب میں انتہائی ظاہر ہے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کا نور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کا نور رکھا نبی کریم السلام کی دعا میں ہے اللہ عمد ال نوران اے اللہ مجھے نور بنا دی اس کے بعد چنات مبارک نقل کی ہیں لیکن اس نور کا ظہور اہل بصیرت کی آنکھ میں ہے کیونکہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن سینوں میں دل اندھی ہوتے ہیں اس کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان کی طرف ہمارا روح سخن ہی نہیں ہے علامہ نجم الدین فکر کرنے کے بعد مختلف روایات میں تدبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں قلم اقل روح تینوں سے مراد ایک ہی ہے کیا ہے جناب تینوں سے مراد ایک اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح علامہ حقیقت محمد ظہور اول ہے اور بیم آنے حقائق ہے کہ تمام حقائق خواہ وہ انبیاء کرام کی ہو یا ملائکہ کی اس کی حقیقت کے لئے س... سائی کی حجت رکھتی ہے حقیقت محمدی تمام حقیقتوں کے اصل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا اور یہ بھی فرمایا خلق خلقتو من نور اللہ والمومنون من نور میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا اور مومن میر اب اللہ تعالیٰ اور تمام حقیقتوں کے درمیان واسطہ ہیں. کسی بھی شخص آ, کا کے واسطے کے بغیر متتو تک محال ہے اور کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تبدیل ہے کیا ہے جواب یہ ہے دونوں سے مراد ایک ہے کیونکہ محسوس وسلم کی حقیقت کو کبھی اقلی اول سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی نور سے واہ حضرت شیخ عبد الکریم یعنی نے بھی یہی تطبی دی ہے کہ عقل قلم اور روح مصفاع صحسن سے مراد ایک ہی چیز ہے صرف تعبیر کا فرق ہے تاریخ خمیز میں ہے محققین کے نزدیک انحاد میں سے مراد ایک ہی چیز ہے حیثیتوں اور نسبتوں کے اعتبار سے بارات مختلف ہے پھر سے بعض اما کے یقون نقل کیا ہے علم ارقل اور روح مصفاء کا مزاق ایک ہی ہے اچھا علم تفصیل کے میں تفصیلی کے چار مرتبے ہیں پہلے مرتبے کو اسلائی شریعت میں قلم نور اور عقل کہتے ہیں صوفیائی عقل کل اور حکمۂ عقول کہتے ہیں علام اقبال کا فرماتے ہیں کہ بی تو بیتو قلم بیتو تیرا وجود الکتاب تیرا وجود الکتاب گنبت عابدینے رنگ کرے محیط میں حباب اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ انوالہ جات پر طائرانہ ذرا ڈال دیجئے اور پوری دیانتداری سے بتائیے کہ کیا کوئی صاحب علم ہوش و آواز کے سلامتی کے ساتھ ان حوالوں کو یکے کر رد کر سکتے کہ ادراج جاہل و گمراہ تھے اگر اب بھی کوئی شخص یہ کہنے پر موثر ہو تو اسے اپنی فرصت اپنا دماغی معائنہ کرانے دیجئے وہ احسان الہائی زہیر نے کیا لکھا ہے کس نے کہا ہے کہ امت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا اسے اس درجہ تک پہنچا دے کہ اس کی کی طرف نظر ہی نہیں کی جائے گی جواب آئیے آپ کو دکھائیں کہ علماء امت کے کسی حدیث کو قبول کرنے کا کیا مقام ہے امدۃ المحدثین حافظ اسکلانی ہی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث خبر وائد ہونے کے باوجود یقین کا فائدہ دیتے ہیں کیونکہ ان میں صحت کے کئی کرائن پائے گئے سے ایک یہ ہے کہ علمائے امت ان کی کتابوں کو قبول کیا ہے اس گفتگو کے بعد علامہ یقین کے لیے کم درجہ کثرت کے مقابلے میں اچھا یقین کے لیے کم درجہ ترق کے مقابلے میں علماء امت کا قبول کرنا زیادہ مفید ہے سبحان اللہ جی تو غور فرمائے آپ سے مطلب یہ کسی حدیث کی صنعتوں کی کثرت جبکہ تواتر سے کم ہو اس قدر مفید نہیں جس کا قدر علماء امت کہ کسی حدیز کو قبول کر لینا مفید یقین ہے حضرت علی مرتضیٰ اللہ اللہ تم میں سے ایک شخص نماز کو حاضر ہو اور امام ایک حال میں ہو تم مقتدی اسی حال کو اختیار کرے امام تعالیٰ نے حدیث غریب ہمیں معلوم نہیں کہ کسی نے اس حدیث کو کسی دوسری طرح سے روایت کے ہو اس کے باوجود امام تز الرمات علم کے نزدیک اس پر عمل ہے واہ جی واہ واہ امام نووی رحمت اللہ نے فرمایا اس حدیث کی سنت ضعیف ہے ملالکہ رحمت اللہ نے ملالک فرماتے ہیں گوئے امام ترمزی علم کے عمل کے ذریعے اس حدیث کو تقویت دینا چاہتے ہیں حضرت سید نے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں ہم چند حوالے اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس حدیث کو یخلق کر دیا جائے اور اس کے بیان کرنے کو ناجائز اور گناہ قرار دیا جائے صاحب الموائب علامہ نے نویں دسی صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کے اور رسول حسنوں کے درمیان نو سو سال کا طویل فاصلہ جب تک درمیان کی ایکڑی مستند سلسلے سے نہیں جوڑی جائیں گی اس وقت تک موصوف کی بے صنعت نقل کردہ روایت پر پایا اعتبار سے ساکت سمجھی جائیں گی اس اعتبار سے سوال میں مذکور روایت بالکل بے اصل ہے اس کو بیان کرنا بہت بڑا امام کو سلانی حدیث عبدالرض کے عورت سے بیان کیے صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ بہت سی جلدی قدر مجھ اور دین بھی اس سے روایت کی تفصیل سے پہلے گزر جی کہ تجلیہ کرام کو بہت بڑے گناہ کا مرتب کرارمر میں آتے حیرت مسلم کو تو کتاب تسلیم اور جب سکہ مدد کے حوالے سے حدیث بیان کرے تو کہا جاتے یہ حدیث سب مقبول ہوگی جب تم اپنی پوری طرح بیان کرو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آج کوئی شخص بخاری حدیث کے حوالے سے بیان کرے اور اسے کہا جائے کہ تمہارے اور امام بخاری کے درمیان سگیوں کا فاصلہ آئے تمہارا حوالہ اس وقت تک قابل قبول جب تک تم اپنی سند امام بخاری تک بیان نہ کرو بقول صلاح الدین یوسف چودہ سال درمیانی کڑیاں ملانا پڑیں گے اور ظاہر مطالبہ قابل قول نہیں واجبہ احسان الہی زہیر اور امام احمد اراخان بریلی قدر و لذیذ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں خنجیر اپنے سالہ سلاد و صفا میں ایک موضوع اور بات روایت درج کی ہے اور اسی نے کہا کہ ہفد الرزا نے مصنف میں بیان کیا لا کہ وہ روایت مصنف میں نہیں ہے اس سے پہلے متعدد حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ صدیش کو کے اسلام کی علماء مہدین اور شفر شہید نے بیان کیا اور اس سے اس باوجود حدیث کو موضوع باطل کرا دینے کا غلط ہے رہا یہ سوال کہ اس حدیث کے سلسلے میں عبد الرضاق کا حوالہ دیا جاتا ہے مصنف عبد الرضاق چھپ چکی ہے اور اس میں یہ حدیث نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت صحیح ہوتا جب ناشرین کو مکمل نسخہ دستیاب ہوا ہوتا وہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں مکمل نسخہ کہیں سے نہیں مل سکا اس کتاب کے مرتب اور ناشند ابتدا میں نوٹ دیا ہے یہ جلیل دفتر مصنف کتابات اور تیاری کے سلسلے میں جنوں سفر ہمیں آگاہی ہوئی ہے ہمیں یا ہم نے یا فوٹو کاپی کی صورت میں حاصل کی ہیں ان کی تفصیل آپ مقدموں میں پائیں گے انشاءاللہ وہ سب ناقص ہیں ہاں استا ترکی کی میں ملا مراد کا نسخہ کامل ہے لیکن اس کے ابتدا میں طویل نقص ہے اور اصل کی پانچویں جیل بھی ابتدا سے ناقص ہے اب یہ فیصلہ تو نہیں کرے گا کہ جن لوگوں کے پاس مصنف کا مکمل نسخہ ہی موجود نہیں ان کا یہ کہنا کس طرح قابل قبول سکتا ہے چونکہ یہ حدیث مصنف میں موجود نہیں اس میں موضوع ہے جبکہ دوسرے طرف تاریخ اسلام کے نام اور مصنف سے مصنف کے حوالے سے بیان ہیں یہی بات بدی ہی بات ہے کہ ان کا بیان ہی قبول کیا جائے گا علامہ اپنی حضرت فرماتے جس جی شخص کو علم اور لوگوں کی روایت کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بھی ہو اور میں شک نہیں کرے گا کہ اگر امام مالک اسے بالمشافہ کو خبر دے تو وہ یقین کر لے گا کہ امام نے سچی خبر دی ہے یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ علم اور دیانہ سے تعلق رکھنے والا شخص باور کرے گا کہ عالم اسلام کے نامر شخصیات اچھا جس جی شخص کو علم اور لوگوں کی روایت کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے اچھا جن کے حوالے سے گزر چکے ہیں اگر بالمشافا اسے بیان کرے تو جابر الدین کی حدیث امام درزاق نے مصنف میں بیان کی ہے تو وہ اس بیان میں یقینی سچیں گے چوتھا اعتراض غیر مقلدین کی امام محمد عوض جابر اللہ عنہ کی روایت پر ادا کی لیکن یہ کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ, اللہ سبان صرف یہ جہالت ہے بلکہ کے کو فرح اس لیے مادہ آپ کی پیدائش کے گویا آپ ذات الہی کی جز ہے اللہ اور و شرن ہے اگر اللہ سبحان و اللہ تقدس سے آپ نے نور کا ایک حصہ الگ کر کے آپ کی وجود کے تیار کیا تو ماض اللہ معذ اللہ اللہ, اللہ جل کے نور کا ذاتی نور کا ایک جزو کم ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کردہ حدیث میں ہے نور نبی کا من نوری غز نوی صاحب نے سمجھا کہ لفظ من تبعیزیہ ہے لہٰذا یہ معنی کشید کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک حصہ لگ کر آپ کے وجود کو تیار کیا یہ خیال نہ کرے کہ لفظ من کئی دوسرے معنیوں کے لیے بھی آتا ہے درس نظامی کی ابتدائی کو متعمل میں وہ معنی دیکھے جا سکتے ہیں اس جگہ لفظ من ابتدائی اتصالیہ ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے نور سے کسی چیز کے, اچھا کے واسطے کے بغیر آپ کا نور پیدا کیا اور اس میں کوئی قباہت نہیں اور محمود آلوسی فرماتے آیت کی تفصیل دیتے ہیں کہ کلمہ اچھا من مجاز ابتدان کے لئے ہے تب عیزیہ نہیں ہے جیسے کہ عیسائی نے گمان کہتے ہیں کہ رشید کے دربار کا ایک ماہر طبیب عیسائی تھا اس نے ایک دن علی علی ابن بن حسین واقدی مروزی سے مناظرہ کیا اور کہا تمہاری کتاب قرآن پاک میں ایک حضرت علیہ السلام اللہ تعالی کی پیش وہ تمہارے جو سب چیزیں مسخر کی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی طرف سے کہنے لگے کہ تمہاری بات مانی جائے تو لازم آئے کہ سب چیزیں اللہ تعالی کی جز ہوں عیسائی لا جواب ہو گیا اور اسلام لے آیا ہر شیل بہت خوش ہوا اور واقعی کو گراں قدر انعامات سے نوازا عیسائی طبیب کی سمجھ میں یہ بات آ اور وہ اسلام لے اب دیکھیے منکرین اور محترجین کے میں بات آتی ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں یا اپنے گار پر ہی ڈٹے رہتے ہیں علامہ درکانی فرماتے ہیں بل بلا واسطت یعنی اس نور سے پیدا کیا جو ذات باری تعلیٰ کا عین ہے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مادہ ہے جس نے بیکریسن کا نور پیدا کیا ہے بلکہ آپ کے نور کے ساتھ کسی چیز کے واسطے بغیر اللہ تعالی کے ارادے کا تعلقات کے بعد غزم صاحب کے دونوں اعتراض اڑ جاتے ہیں. امام احمد رضا خان بریلی قدسر فرماتے ہیں یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان ملے سطح کے نور رسالت یا کوئی چیز معذلت ذات الہی کے جز یا عین و نفس ہے ایسا عقیدہ ضرور کفر و ارتداد ہے پانچو اعتراض اس خنزیر کا کہ قرآن و حدیث کے نصوص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ثابت ہے اور یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے کے مخالف ہیں واقعہ بھی اس حدیث کے خلاف ہے آپ کے والدین تھے حل میں اسادی نے آپ کو دودھ پلایا آپ نے مادن مومن سے کہا کہ آپ کی اولاد تھی آپ کے رشتے دار سسرال تھے یہ ان کا یہ ابس گفتگو مفرد پر مبنی جماعت بریلوں کے نزدیک حضور نبی نور ہمارا یہاں پورتگال کے بارے میں اعتراض کرتے کہا کہ صحیح حدیث میں کل لگانا سب سے پہلے پانی کو پیدا کی سے نور ثابت ہی نہیں تو تدبی کی کیا ضرورت اور گنجائش ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تدبیک ہم نے نہیں دی ہم تو ناقل ہے پوچھنا شیخ ابد القادی شیخ عبد ال کریم جیلی علامہ شارانی علامہ حسین بن محمد, علامہ محمود عینی، علامہ محمد علی کاری رحم اللہ سے پوچھے جنہوں نے تطبیق دیا اور اول مخرو حجور نے سنوں کے نور کا قرار دیا ان کے نزدیک حدیث نور ثابت نہ ہوتی تو تدبیک ہی کیوں دیتے اس حوالے سے اس پہلے مطلب بات ہو چکی ہے پرتگال کے اس اسی علامہ کا خیال کا اللہ نے سے پہلے پانی پیدا کیا اس دعوے پر دلی اجالا ملک السین قرآن یار جن چیز کو پانی سے پیدا ان خیال میں حدیث نور استعمال کے خلاف کی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث نور ثابت ہی نہیں ہے اندیس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں مطلق موجودات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اجسام اور خصوصاً حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے علامہ اچھا <coughs> سید محمود آلوسی عیسائد کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ یعنی ہم نے پانی سے آ حیوان کو پیدا کیا ہے یعنی ہر چیز کو جو حیات حقیقی, حقیقی سے متأثر ہے یہ تفصیل کل بھی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا یہ تفسیر قلبی اور مفسرین کی ایک قلبی جماعت سے منقول ہے اس کی تعریف شاعر کی قریمت سے ہوتی ہے اللہ نے پانی سے پیدا کیا اچھا ظاہر ہے کہ آیت و حدیث میں مخالفت ہی نہیں آیا مبارکہ میں حوالات کو پانی سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے وعلیکم السلام اچھا اور حدیث سے نور میں کسی حیوان اور جسم کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مجرت کا ذکر ہے جو تمام احسام بلکہ تمام نور سے پہلے, پہلے کیا گیا احسان لریلی کہتے ہیں کہ ایک بریلی نے اردو شعر میں یہ کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ اور اللہ اکبر اجلیہ علماء اسلام کی جماعت مسند رضا کے حوالے سے عزمت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے والی حدیث بیان کی تو اسے یہ لوگ بے کہہ کر رد کر دیتے ہیں اور اسی طرح انکار کا حدیث سے حدیث کا دروازہ کھولتے دوسرے خود یہ شعر نکل کر دیا اور یہ تک ہم کس سمو سے شیر بریلے کے ساتھ تھوپ رہے ہیں نہ کوئی حوالہ نہ کوئی صنعت ہمارے نزدیک شعر اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے غلط ہے روم میں ہے جناب آپ لوگوں کی میں سختی معاف کرنے لگوں وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے تو بس گزارا کر لیں جناب تھوڑا سا, تھوڑا سا رہ گیا جناب خیر ہے اچھا با, بان عالم سایہ کا ہوتا ہے اچھا لطیف اشیا مثلا ہوا اور فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا حضور حضرت نور مجسم ہیں اس لیے آپ جس میں اگست کا سائن امام احمد اذاخان بریقرا نے حدیث شریف اور امتقدمین کے ارساد کی روشنی میں مسئلہ بیان کیا ہے ظاہر ہے جس دل نور ایمان سے روشن ہوگا اور اپنے آقا و مولا رحمۃ اللہ رحمت للعالمین محمود رب العالمین وسلم کے کمالات اور فضائل سن کر جھوم جائے گا اور آمنا و سدکنا کہے گا مخالفین کر دامن نہیں چھڑا سکے گا کہ یہ تو بریلیوں کے خلاف ہیں کیونکہ اس باب میں جن اقابر کے ناماتین ان پر بریلویت کی چھاپ نہیں لگائی جاتی یہ تو وہ بزرگ جو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عباس عبد اللہ بن عبا نہ تھا اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ کہ ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنے پر غالباغی اور نہ قیام فرمایا چراغ کی, کی مگر نے اس سمک کو دوبارہ کر دیا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضرت عباس کے مانوی نور ہی بلکہ حصہ نور بھی ہیں امام میں نصرفی اللہ علیہ تفصیل مدارک میں لکھتے ہیں بے شعیٰ نے پاؤں نہ دے امام میں کہا ہے کہ, کہ یہ موجزہ کہ آپ کا سایہ نہیں دیکھا جاتا تھا اس باب میں حکیم ترم کے حوالے سے حضرت زکوان کی روایت لائیں کہ کا سایہ نظر نہ آتا تھا دودھ میں اور نہ چاندنی میں واہ وعلیکم السلام اس کے بعد محدث ابن صبح کا یہ ارشاد ہے حضور،, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑا تھا اور آپ نور ہیں اس لیے جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا بعض علماء نے کہا کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں محرض کی مجھے نور بنا دے علامہ سعودی نے اپنی دوسری تصویر فرماتے ہیں کہ علامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑا حضور اکرم السلم کا سایہ نظر نہیں آیا نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں اب نے فرمایا نے فرمائی سی حضور نور ہے امام رضین نے فرمایا حضور کے انوار سب پر غالب ہیں امام علامہ معجزات میں سے وہ بات ہے جو بیان کی گئی خاص کے جسم میں انور کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں اس لیے کہ حضور نور ہے علامہ شہاب الدین خفاجی نے شیر شفا میں کسی قدر پستگول کے بعد اپنی ایک ربائی بیان کی جس کا ترجمہ یہ ہے احمد مصفاظ اعظم کے سائے کا دامن حضور کی فضیلت و کرامت کی بنا پر زمین پر نہ کھینچا گیا جیسے کہ مہدسین کرام نے کہا یہ عجیب بات ہے اور اس سے عجیب طرح یہ کہ تمام لوگ آپ کے سائے میں ہیں. نیز فرمایا قرآن پاک کا بیان ہے کہ علیہ سلام نور ہیں اور علیہ آفن کا بشر حنف جس کے منافی نہیں ہے جیسے کہ وہم کیا گیا اگر تو سمجھے تو وہ علیہ آفس نور نور ہیں علامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علام کے دھوپ اور چاندنی سائنا تھا حکیم ترمزی نے زکوان سے روایت کیا پھر ابن صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور نوراً سے استحاد کیا ہے اسی طرح سیرت شامیہ میں ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ امام حکیم ترمزی نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی کافر سایہ اقدس پر پاؤں نہ رکھے امام زرکانی نے اس پر گفتگو کی امام علامہ بسیری کی تصویر حمضے کی شرح میں علامہ سلمان جلیم جمل نے یہی بیان کہ اسی طرح کتاب الخمیس الحمیزوالفس نفیس میں ہے امام ربانی مجید السانی کو صرف فرماتے ہیں عالم شہادت میں کسی بھی شخص کا سایہ اس سے لطیف ہوتا اور چونکہ پورے جہاں میں آپ سے زیادہ لطیف ہوئی تو آپ کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے شیخ محبت شاہد الحق مسجد رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم ترمزی کی روایت فرمایا حصول نبی کریسر کے ناموں میں سے ایک نام نور کا ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اللہ اب منانی نے امام ابن مبارک اور ابن جوجی کے حوالے سے جو رضی اللہ تعالیٰ کی عدیث سکل کی ہے تفسیر عزیزی میں سورہ دوہا کی تفسیر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائع زمین پر نہیں پڑتا احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے انہوں نے مولانا احمد رضا نے اپنے مامو سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑتا تھا اور یہ کہ آپ نور سے لو, جی کر لو. اہلسن و جماعت مبارک ہو ابن اب نے اللہ صلی تعالیٰ سے لے کر امام ربانی مجیز البسانی اور شعب القم علی تک جن حضرات نے سکاطل وسلم کے سائے کیے وہ سب ہمارے امام ہیں غیر مقلدین کے نہیں اگر ان کے امام ہوتے تو وہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اماموں سے نقل کیا اچھا تو ستیہ ناس ہو آئیے سرسری نظر سے جائزہ لیں کہ زہیر صاحب نے کن کن, کن حضرات کو امام ماننے سے انکار کیا سُنیا جمع میں نام دوبارہ پڑھ حضرت ابن عباس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، امام جالدین شیٹھی امام نصفی صاحب مدارک، امام قاضی ایاز علامہ شاہد الدین خفاجی، جلیل القدر تابعی، حضرت زخوان امام ابن صبح اب ام حکیم امام ترمزیم علامہ محمد بن یوسف شامی امام امام احمد بن قسطلانی امام زرقانی، علامہ سلیمان جمل علامہ حسین بن محمد بیار بکری امام ربانی مجید السانی شیخ عبدالح محدود امام عبدالرحم مناوی شاہ عبدالعبد العزیز محدود صدی علی قد ان تمام لوگوں کو کس سے ماننے سے انکار کیا ہے ان تمام لوگوں کو کس سے ماننے سے انکار کیا ہے احسان الہی ظہیر یہ یار میں کیا پڑھا ہوں یہ نور علی جو حدیث ہے نا جو مصنف ندر رزاق کی ہے اس کے اش... یہ میں کس دنوں سے پڑھ رہا ہوں پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اشکال بیان کیے تھے کہ اس کے مقابلے میں جو حدیثیں لائی جاتی ہیں ان کی شرح اور اب اس پر جو اعتراضات کیے ہوئے ہیں کچھ نے تو اس کے لیے تمام جن محدثین تھے انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے تو وہ میں سارا پڑھا ہے ابھی تک ابھی تک میں نے جو آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ جیتا بھی سنا ہے یہ صرف اور صرف محدودین کے اکوال تھے مختلف ناموں سے تو جو نام میں نے بھی اٹھارہ ناموں کے سامنے پڑے ان سب سے جی جی جی جی جی کوئی مسئلہ نہیں آپ آئیں یا نہ آئے مجھے چیز سے غرض نہیں ہے جناب کوئی ہو نہ ہو مجھے سیز سے غرض نہیں ہے ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ بیٹا تم نے کام اچھا کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے کوئی برا کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے تم اس چیز کو نہیں دیکھو گے تو کوئی بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا مجھے چیز سے غرض نہیں ہے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے شہر خلقت کا فسانے کو بہانے مانگے اتنا زیادہ میں ریپیٹ کر لوں اٹسبل ہے میرے گلا خشک ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ایک بس یہ چھوٹا سا چند نبھاتے رہ گئے یہ پڑھ لیتا ہوں ایک منٹ حضرت مولانا علامہ سازاد محمد محب اللہ نوری دامد برکاتم شیخ العدیث محتمین دارالحفیہ فریدیا بشیر پور نے صرف توجہ مبزور کرائی ہے کہ مصنف کے بازیافت ہونے والے حصے کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت صاحب بن عزیز فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ایک درخت پیدا فرمایا جس کی شا چار شاخیں تھیں اس درخت کا نام شجرت القین رکھا پھر نور مصفاء کو پیدا کیا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یقین کا درخت پہلے تھا جبکہ ہمارا ذمہ عقیدہ یہ ہے کہ نور مصفا کا پیدا کیا گیا اس سلسلے میں گزارش ہے حیدر جاویر کی روایت کرتا حدیث نور حدیث نور رسول کو فرمان اس لیے ہے اس لیے اس ترجیح اسے ترجیح ہے جبکہ مصنف کی پہلی حدیث ایک صحابی کا قول ہے اور حدیث موقف ہے مرفو نہیں ہے جی اچھا جی حضرت کی روایت اولت کے بیان میں نص ہے کیونکہ اس میں سوال ہی یہ پیدا اس میں یہ سوال ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی اور جواب بھی اسی بات کا بالکص دیا گیا اس لیے اسے ترجیح ہے جبکہ یہ حدیث بیان تخلیق نور میں تو نس ہے لیکن اولیت کے بیان میں نس نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے اور ظاہر کے مقابل میں نس کو ترجیح ہوتی ہے پھر میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں عبارت حضرت کی روایت اولت کے بیان میں نس ہے کیونکہ اس میں سوال ہی, ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی اور جواب بھی اسی بات کا بالکس دیا گیا اس لیے اسے ترجیح ہے جبکہ یہ حدیث بیان تخلیق کے نور میں تو نس ہے لیکن اولیت کے بیان میں نس نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے اور ظاہر کے مقابل میں نس کو ترجیح ہوتی ہے حضرت کی بات کردہ رہا حدیث نور کو علماء امت کی طرف سے عظیم میں تلقی بالقبول حاصل ہے سبحان اللہ حضرت صاحب کی حدیث کو وہ تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے